وَأَشهَد أن محمدًا عَبدُهُ وَررسولُأَمَّ بعد فإِنَّ خَيْرَ الْ الحديثِ كِتابُ الله وَخَْر الْهديهَد مححَمَّدٍ صلَّى اللههُ عليهلَيْهِ وَآالِهِ وَسَّم وَالشَّرَّ المورِ محْدثاتُهاَا وَكلُلَّ محدَثَةٍ بدعع وَكلُلَّ بدعَةٍ, وكل بدعة ضَاللَ وَكلُلَّا ظَلالٍَ في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا دسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارتا بوہی مولا الی اللہم ربنا آتینا راطین فیدنیا حسن وفی اللہ خیرتی ہسنت و قین ادا بنار ربنا آتی نا لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج چار مئی دوہزار پچیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ٹو فورٹین کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ تعالیٰ ہم سور کی آیت نمبر ٹوینٹی فائیو سے ورڈ سٹارٹ کریں گے آج وہ مشہور دعا آ رہی ہے جو ہم ہر درسے قرآن سے پہلے سیدنا موسا علیہ نبینا و علیہ صلاحت والسلام کی دعا پڑھتے ہیں زبان کی روانگی کے لیے اور اس لیے کہ لوگوں کو ہماری گفتگو سمجھ آ سکے اللہ تعالی ہمارا سینہ بھی کھولے اور لوگوں کا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی کہ حضرت موس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دو بڑے معذات دیے تھے نمبر 1۔ آسا کا موجزہ کہ وہ اسے زمین پر پھینکتے تھے تو وہ ایک اشدہا سانپ نما ایک چیز بن جاتا تھا اور دوسرا وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کے جب بیر نکالتے تھے تو وہ خوب روشن ہو جاتا تھا یہ دو مرزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو کہا کہ آپ پھر کے دربار میں جائیں تو وہاں پر موسی علیہ السلام نے پھر عرض کیا دعا کی شکل میں اول رب بشرہ لی صدری انہوں نے ارض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینا کشادہ فرما دے وہ یسر لی اور میرے لیے میرے اس مشکل دعوت و تبلیغ کے کام کو آسان کر دے وحل العقدم لسانی اور میری زبان کی گرا کھول دے یف قولی تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ موسی علیہ السلام کا بچپن میں ٹیسٹ لیا تھا فرون نے کیونکہ اسے خدشہ ہوا تھا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جس کے ہاتھوں ہماری تین سو سال کی حکومت تباہ ہونے والی ہے اور وہ ایسا ہوا کہ موسی علیہ السلام کو شفقت سے جب فرون نے اٹھایا تھا تو انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ لی تو اس نے کہا کہ میں اس بچے کو چیک کروں گا ایک طرف آگ کا انگارا رکھا اور ایک طرف ایک کوئی قیمتی ہیرا تو موسی علیہ اسلام نے ہاتھ بڑھایا اس ہیرے کی طرف لیکن اللہ تعالی نے فرشتے کے ذریعے ان کا ہاتھ موڑ دیا اس انگارے کی طرف اور وہ انگارا اٹھا کر موسی علیہ السلام نے اپنی زبان پر رکھا جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی ہاتھ بھی جل گیا اور زبان میں لکنت آ گئی تو اس لکنت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دعا کی اور ہاتھ تو ویسے ٹھیک ہو چکا تھا کیونکہ اس میں آیا کہ اس کو اپنی بغل میں داخل کرو خوب روشن ہو جائے گا اور بغیر کسی ایب کے نکلے گا اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ شاید ان کے ہاتھ کے اوپر کوئی زخم کا ایسا جلاوا نشان تھا جو اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر دور کر دیا یہ ساری باتیں فٹ ان بیٹھتی ہیں قرآن کے اندر تو دعا کیا کی کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینا کھول دے میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے گرا کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے یہ دعا بڑی اہم ہے اس لیے جو لوگ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ اسٹارٹ میں یہ دعا پڑھتے ہیں میں پہلے پبلک سیشن سے پہلے یہ دعا نہیں پڑا کرتا تھا قرآن کلاسز سیکنڈوں میں جتنی بھی ریکارڈ ہوئی خواہ وہ 3.44 فورٹی کلاسز پہلے کی تھیں یا اب آج 2.14 ان کے سٹارٹ میں میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے پھر کوئی آلموسٹ آج سے چار پانچ مہینے پہلے مجھے کسی بندے نے ای میل پہ کہا کہ آپ پبلک سیشن کے آغاز میں بھی یہ دعا پڑا کریں تو وہ میں نے الحمدللہ اب اس کو بھی سٹارٹ کیا ہے بالکل جب میں انٹر ہوتا ہوں تو جو اسمائے اعظم پڑھتا ہوں ان کے اینڈ پہ دروشی سے جسٹ پہلے میں یہ دعا بھی پڑھتا ہوں زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے پلس اپنا سینہ بھی کھل جائے نا کہ انسان کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو اس کو اللہ تعالی فہم ایسا دے کہ وہ اچھے طریقے سے اگلے بندے تک بات پہنچا سکے تاکہ لوگ اس کی بات کو سمجھ لیں جن لوگوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے ان کے لیے یہ دعا بڑی کارآمد ہے ظاہر ہے ایک نبی کی دعا ہے خود ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے بارے میں بتایا کہ اگر مجھ سے کوئی بندہ میرا نام پوچھتا تھا تو میں را, را, را, را, را, را کر اتنی مشکل سے نکالتا تھا یہ انہوں نے خود اس طریقے سے بول کر بتایا اور کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے میری زبان کی لکنت دور کر دی ابھی بھی لکنت ہے بعض اوقات وہ بولتے ہوئے اٹک جاتے ہیں لیکن اوورال جن لوگوں کو نہ پتا ہو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ لکنت کی وجہ سے رکیں فلوئنسی آ چکی ہے تو یہ بڑی کارآمد دعا ہے جن لوگوں کو زبان میں لکنت کا مسئلہ ہے یا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ ان کے الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا ہو اور ان کو یہ کمپیٹنسی حاصل ہو کہ وہ اگلے بندے کو اپنی بات سمجھا سکیں کئی لوگ ہیں اتنے لائق ہوتے ہیں ان کو معاملات کلیئر ہوتے ہیں بڑے اچھے لکھاری ہوتے ہیں لیکن سپیکنگ پاور ان کے پاس نہیں ہوتی اس سے وہ مار کھا جاتے ہیں اور اسپیکنگ پاور ہی نے دنیا میں چینج برپا کی ہے پیغمبروں کے پاس سپیکنگ پاور ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورت الرحمن میں فرمایا الرحمن علام القرآن خلق ال انسان اللہ اللہ تعالیٰ نے قوتیں گویائی دی ہے انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت یہ بہت غیر معمولی صلاحیت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں وہ سہر کا سا اثر رکھتے ہیں تو لوگ زبان کی طاقت کے اوپر پبلک کو اپنے ساتھ اٹیچ بھی کر لیتے ہیں اور حق کے راستے میں بھی چلا سکتے ہیں اور باطل کے راستے ہٹلر کو آپ دیکھیں ذرا اس کی تقریریں اب تو وہ تقریریں اے آئی کے تھرو نا انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگی اسی سٹائل میں وہ آپ کو لگے گا کہ ہٹلر انگلش بول رہا ہے ویسے وہ جرمن لینگویج میں تو آپ کو سن کے اندازہ ہوگا کہ وہ بالکل گفتگو کر رہا ہے ویسے جوش سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بڑی وکیبلری ہے اس کے پاس نہیں وہ باتیں سمپل ہی کر رہا ہے وہ اس کا بولنے کا سٹائل تھا وہ عام باتوں کو بھی ایسے گرجدار انداز میں بیان کرتا تھا اور پبلک کی بات مار دی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ زبان کی تیزی جو ہے وہ پبلک کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہے اور اسی قسم کا شک نبی اسلام کے حوالے سے بھی لوگوں نے کیا کہ وہ کلام ایسا لے کے ہیں اس لیے لوگ اٹیچ ہو گئے تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورت القبور میں فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی نہ آپ شاعر تھے نہ کسی شاعر کی شاگردگی کی اور نہ آپ ان سرکمسٹانس میں پیدا ہوئے کہ جس کی آؤٹ پٹ اتنا ذہین شخص کوئی ہو سکتا تھا عرب کی سرزمین میں جو اس وقت سولہ کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بیکورڈ لوگ تھے اور وہاں ایک ایسا شخص پیدا ہوا کہ جس کا کلام وہاں کے رہنے والے لوگ جن کے پاس اگر ہنر تھا تو زبان کا تھا ان کو بھی گونگا کر دے تو یہ ایک غیر معمولی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو عطا فرمائی آپ کی فلوئنسی اور اپنی کتاب بخاری مسلم میں آئے مجھے اللہ نے جوام کلمات کے ساتھ مبوز کیا میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم اس کا گہرا ہوتا ہے تو آپ کے جو اپنے فرامین ہے احادیث کی شکل میں وہ بھی جامیت اپنے اندر رکھتے ہیں پرانے حکیم کے تو کیا کہنے اسی لیے وہ زماد ایک شخص تھا نا صحیح مسلم میں آتا ہے عربی میں وماد ہے اور اردو میں ہم زماد کہتے ہیں تو وہ جھاڑ پھونک کا کام بھی کیا کرتا تھا وہ جب مکہ آیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ اس طرح ہمارے اندر ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح کا کلام پڑھتا ہے لگتا ہے اس کے اوپر کوئی آسے وغیرہ کا سایہ ہو گیا تو تم اس کا علاج کرو تم جھاڑ پھون کے ذریعے علاج کر سکتے ہو یہ صحیح مسلم میں نبی الاسلام کے مورزات والے چیپٹر میں مشکل کی تیسری جلد میں آپ کو مل جائے گی تو وہ نبیل اسلام کے پاس پورے اخلاص کے ساتھ آیا بھیجنے والوں کبھی کوئی شرارت کا موڈ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اگر واقعی کوئی ان کو ذہنی مسئلہ ہے تو علاج ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ اے محمد آپ کیا کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن تو ابھی پڑا نہیں اس کے سامنے صرف اپنا خطبہ پڑھا ان الحمد اللہ نحمد ومن ہُستر اعمالنا کیا بلاغت ہے عربی کی کیا الفاظ کا چناؤ ہے اس نے کہا کہ دوبارہ پڑھیں جب آپ نے دوبارہ پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے نبی اسلام صرف اپنا خطبہ دہرا رہے تھے اور وہ اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا اور جنہوں نے علاج کے لیے بھیجا تھا ان کو پھر بھی ہدایت نہیں ملی ہونا تو چاہیے تھا کہ جس شخص کے اوپر ان کا اعتماد تھا جب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ شخص کسی آس کے سائے میں نہیں یہ تو غیر معمولی کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے مخلوق اس طرح کا کلام نہیں کہہ سکتی تو ان لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا لیکن جس کی قسمت میں ہے اور قسمت میں اسی کی ہے جس نے کوشش کر لی ہے یہاں پر بھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے موس علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر فرون لے کر آیا تو جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا ہونا تو چاہیے تھا وہ سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں. کہ جن پہ تکیا تھا انہوں نے ہی مان لیا کہ علیہ اسلام کا معجزہ جادو نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن نہیں توفیق ملی زد اور ہڑدرمی کی وجہ سے بہرحال یہ دعا تھی یہ اس چیز کی متقاضی تھی کہ میں اس کے اوپر تفصیل گفتگو کرتا اب اگلی ریکویسٹ انہوں نے ساتھ ہی ڈال دی وج علی من اہلی اور میرے لیے مقرر فرماد ہے میرے رب میرا نائب میرے ہی خاندان سے ہارون اخی میرا بھائی جو ہارون ہے اور یہ موس علیہ اسلام کے بڑے بھائی تھے اللہ کی تقدیر میں تو وہ ہمیشہ سے پیغمبر لکھے ہوئے تھے لیکن ذریعہ یہ بنا کہ موس علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دے مضبوط کرنے کے لیے میری پیٹھ کو اس دعوت حق میں میرا ساتھ دے ہارون اخش دی ازری اور مضبوط فرما دے اس سے میری کمر کو وہ اشرق خوفی اور شریک کر دے اسے میرے اس دعوت کے کام میں اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف نبیر اسلام نے اشارہ کیا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غز تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ سیدنا علی اس جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے تھے نبی السلام نے آپ کو عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا نائب چھوڑا تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا تو آپ علیہ اسلام نے ان کو تسلی دی کہ اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بات کوئی نبی نہیں یعنی جس طرح حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ نے دعا کی برکت سے ان کے دعوت کے کام میں مضبوطی کے لیے ایک سپورٹ حضرت ہارون علیہ السلام کی شکل میں دی تھی تو وہ شخص ہے جس کو اللہ نے میرے ساتھ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں اٹیچ کر دیا ہے مگر میرے بات کوئی نبی نہیں یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو صحیح دونوں علی ہوتے یہ اس میں بلائڈ ہے یہ حدیث بہاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی اور امام مسلم نے حضرت علی کے فضائل پر پہلی حدیث یہی لی ہے امام بخاری نے فضائل پر پہلی حدیث لی غزب خیبر والی اور دوسری حدیث یہ لی یہ بات اس بات پر گواہ ہے کہ اہل سنت کے آئمہ نے کوئی کنجوسی نہیں کی حضرت علی کے فضائل کے اعتبار سے ورنہ اگر حضرت علی کی کوئی فضیلت چھپائی جاتی تو یہ ولی ہوتی کیونکہ یہ فضیلت اور کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی اب علیہ اسلام نے اس کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کئی نصب کا کثیر تاکہ ہم دونوں کسرت کے ساتھ تیری پاکی بیان کر سکیں اور نزکورہ کا اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں ان کا کنتا بینا بسی بے شک تو ہم دونوں کے حال سے واقف ہے ظاہر اور باطن کو دیکھنے والا ہے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالی نے وہ دعا قبول کر لی قد اوتیت سؤلک یا موسا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کے اس سوال کو پورا کر دیا ہے اموسا اچھا یہ جو گفتگو ہے اس کی کیفیت ہمیں بیان نہیں کی گئی یہ ویسی گفتگو نہیں ہے جیسے میں آپ سے بول رہا ہوں اور آپ جواب دے رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں یہ کیفیت ہمیں نہیں پتا تو ہم نے تیری درخواست سن لی اسے پورا کر دیا اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو دو اور مواقع بتائے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص موسا علیہ السلام کے اوپر احسان فرمایا تھا والد منن نہ آلئی کا اور بے ہم نے تم پر دو دفعہ احسان فرمایا تھا دو اور مواقع ایسے تھے جو تم پر ہم نے احسان کیا ابھی تو یہ احسان کیا نا کہ آپ کی زبان کی لکنت بھی دور کر دی آپ کے بھائی کو آپ کے لیے مددگار بھی بنا دیا آپ کو دو بڑے مورزاد بھی دے دیے تو اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا تھا جب آپ کو مبوس نہیں کیا ہوا تھا اس وقت علیہ اسلام کو تو خود نہیں پتا تھا کہ میں نے مستقبل میں پیغمبر بننا ہے ای ذہن میں رکھیے گا ورنہ تو پیغمبر کے لیے ایک دن گزارنا بھی مشکل ہو جائے پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کب مبوس ہونا ہے تو اللہ تعالی نے پیغمبر بننے سے پہلے کہ جو ان کی زندگی تھی جو وہ اللہ کی حفاظت میں تھے اس کے اعتبار سے وہ احسان یاد کروائے ورنہ تو جو ان کی ایک بھرپور زندگی تھی اس وقت تو پھر بنی سیل میں مشہور ہو جاتا نا کہ یہ منجی آ وہی جس کا ہمیں انتظار تھا یہ فرون کو تباہ پر بات کر دے گا نہ فرعون کو پتا چلا ان کے دربار میں وہ رہے اور جوان ہوئے نہ مس علیہ السلام کی والدہ کو اس اعتبار سے اندازہ ہوا ہاں اشارے مل گئے لیکن کلیئر کٹ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرون کی تین سو سال کی حکومت کو ختم کرے گا تو ہم نے تو دو اور موقعوں پر بھی تم پر احسان کیا تھا پہلا موقع کیا تھا از او ہے الا ام کا ماں جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہی کی تھی جو کہ وہی کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص وہی اگلی امتوں میں غیر انبیاء کے اوپر بھی وحی کا سلسلہ ہوتا تھا اسی کو ہم الہام بھی کہتے ہیں کشف بھی کہتے ہیں اس امت میں وہ بین ہے بخاری مسلم حدیث ہے میری امت میں میری وفات کے بعد اب صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا آپ نے نہیں فرمایا الہام کشف اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہاں بخاری مسلم حدیث ہے اگلی امتوں میں محدس ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدس ہوتا تو عمر ہوتا وہ بھی محدث نہیں ہے اگر ہوتا تو عمر ہوتا کیونکہ یہ چیز بین ہو چکی ہے ختم نبوت کی وجہ سے اس پہ الگ سے میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں کشف الہام لکھے تو وہ ویڈیوز کھل جائیں گی تو تیری ماں کو وہی کی جو ان کو انسٹرکشن دینی تھی وہ کیا تھی انقد فی فابوت کے نومولود بچے کو جب تم پیدا ہوئے تھے ایک تابوت میں رکھ دو ایک دن کا بچہ کیسے ماں کا دل چاہے گا کہ وہ تابوت میں رکھے اور تابوت میں رکھنے کے بعد اتنا بڑا رسک فق ہی فل یم اور پھر اس صندوق کو تابوت کو دریا میں ڈال دو دریائے نیل میں سے ہی چھوٹی سی نہر نکال کے وہ اپنے محل سے بھی گزارا کرتے تھے اس کے اوپر اب ویڈیوز بھی بن چکی ہیں ٹین کمانوٹ فلم ہے اور ابھی بھی فلکس کے اوپر ایک نئی فلم بھی آئی ہے بیسکلی تو وہ جیوز کی طرف سے اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن اوور آل ایک پکچر انہوں نے پیش کر دی ہے اس صندوق کو دریا میں ڈال دو فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ تو وہ دریا جو ہے اللہ تعالی کی قدرت سے اس صندوق کو ساحل پر ڈال دے گا اور اس کا مقصد کیا ہوگا یا خز ہُو آدم ولی و اللہ تاکہ اس کو اٹھا لے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن کون فرون اس کے گھر میں میں اس بچے کی پرورش کرواؤں گا اب یہ اللہ کا پلان تھا وہ عَلَيْكَ تو آلئی کا اور میں نے مس علیہ اسلام اپنی طرف سے تمہارے لیے جو محبت ہے اس کا پردہ ڈال دیا تھا یا آپ کہہ لیں کہ اس محبت کا جذبہ ڈال دیا تھا اپنی طرف سے فرون کے اوپر والی تس نے تاکہ وہ تمہاری پرورش کرے میری چشم کرم کے سامنے یعنی اللہ تعالی کہہ رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ پرورش کرے تیری جو کہ دشمن ہے تیرا بھی اور میرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمن کے گھر موسی علیہ السلام کو پال رہے اور یہ کتنا بڑا احسان ہے اب ظاہر ہے کہ بچہ تو وہاں پہنچ گیا باقی اللہ تعالیٰ نے محبت کا پردہ ڈال دیا ادر اس کے کام کھڑے ہو جانے چاہیے تھے کہ ایک غیر معمولی طریقے سے بچہ آیا ہے میرے پاس باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ بے اولاد تھا تو اس کی بیوی جو بڑی نیک تھی اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالی نے اس کو شاید بے اولاد رکھا تھا اس وقت تک بعد میں اولاد ہو بھی گئی اور وہی اس کا نائب بنا اور موسا علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے تو اس وقت تک وہ فرون جو کہ موسی علیہ السلام کا گارڈین تھا یا کہہ لیں باپ تھا پرورش کرنے والا تھا وہ مر چکا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ اس وقت فرون بن چکا تھا اس گدی پہ بیٹھ چکا تھا اس لیے وہ موس علیہ اسلام کے ساتھ ایک ہیومن ڈگنیٹی کا رشتہ بھی رکھتا تھا وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے بھی ان کو سمجھتا تھا اس لیے اس نے شروع میں ٹالریٹ بھی کیا وہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا قرآن حقیم میں پڑھتے ہوئے کہ وہ بعد والا فرون وہ والی سختی کیوں نہیں کر رہا حالانکہ باپ اگر ہوتا تو وہ سختی تو بڑی زیادہ ہوتی وہ بیسیکلی وہ باپ ہے ہی نہیں تھا وہ چھوٹا بھائی تھا جو اب اس مسنت میں فائز ہو چکا تھا یہ میں اسرائیلی روایتوں سے پتہ چلتا ہے اور قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے اب اللہ تعالی نے السلام کی محبت بھی ڈال دی اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ورنہ تو وہ سوچتا نا کہ بچہ غیر معمولی طریقے سے آیا ہے کس کا بچہ ہے ہو سکتا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہو ابھی تو اگلی قسطیں اس کی باقی ہیں اس کے بعد جو ہونے والا ہے اس کے بعد تو ذرا سا بھی وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا تو وہ پہنچ سکتا تھا کہ یہ بچہ وہی ہے جس کے ذریعے میری حکومت ختم ہونے والی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا کتنی حیران کن بات ہے اب وہ بچہ تو پہنچ گیا سیدہ آسیہ کے پاس سلام اللہ علیحا جو فرعون کی بیوی تھی اور وہ مسلمان تھی اللہ میں بلیو رکھنے والی تھی بنی اسرائیل کے رب کو ماننے والی تھی تو دودھ زائر اس وقت بیسک نیڈ تھی اسی دوران اللہ تعالیٰ نے موس علیہ اسلام کی والدہ کو یہ وحی کے ذریعے بتایا کہ موس علیہ اسلام کی جو بہن ہے ان کو تم فرون کے دربار میں بھیجو اور وہ ان کو جا کر بتائے کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا دودھ یہ بچہ پی سکتا ہے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ باقی ساری عورتوں کا دودھ اللہ نے حرام کر دیا تھا موسی علیہ اسلام کے لیے یہ بھی مرزانہ طور پر ہوا ورنہ تو ان کی ماں تک وہ واپس پہنچتے ہی نا تو اب بہن پہنچی ہے ایک تمشی شی کا جب تیری بہن چلتے ہوئے آئی فرون کے دربار میں فتح ہل ادالا میں یق اور اس نے فرون کے گھر والوں سے کہا کہ میں تمہیں کیا خبر نہ دوں ایسے گھر کی جو ان کی پرورش کر سکتا ہے اب جب یہ دعوت رکھی تو ہونا تو چاہیے تھا کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آتی کہ یہ کون سی عورت ہے کہ جس کا دودھ پینے کے لیے یہ بچہ آمادہ ہو گیا ہے جو باقی عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا تو کان کھڑے ہو جاتے کہ یہ بنی اسرائیل کی عورت ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے اس طرح ان کا دماغ نہیں گیا پھر اس میں مزید یہ کہ موسا علیہ السلام کی والدہ کا دودھ کیسے اتر آیا کیونکہ پریگنسی کے بغیر تو دودھ نہیں اترتا اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ادویات اویلیبل اور اگر اس کی پرگنسی تھی تو وہ بچہ کہاں گیا جو پیدا ہوا تھا کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو تو یہ ساری چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالی نے اس کو قرآن میں بیان نہیں کیا لیکن مرزانہ طور پر ایک پردہ ڈال دیا یہ میں شرح بیان کر رہا ہوں اور اس میں اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو احادیث میں جو مسنگ لنکس ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں کہ جی اس میں پھر یہ کیسے ہوگا یہ تو اس میں آیا نہیں ہے تو بھائی اس واقعے میں بھی تو یہ ساری باتیں مسنگ ہیں ہم ان کی تاویل بیان کرتے ہیں کہ مرزانہ طور پر ہوا احادیث میں بھی اس طرح کی چیز آئے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے قبول کرنا ہے اب جب السلام کی سسٹر نے وہاں جا کر بتایا تو ظاہر ہے کہ پھر موس علیہ اسلام اپنی ماں تک پہنچ گئے فورا جا کا علا ام تو ہم نے یوں تمہیں لوٹا دیا اپنی ماں کی طرف کئی تقرر آئی تاکہ والا کی جو والدہ ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں آپ کو دیکھ کر اور وہ غمناک نہ ہو یہ وہ پہلا احسان تھا جو اللہ تعالی نے کہا کہ دو دفعہ تم پر اس سے پہلے بھی احسان کیا ہے اب دوسرا احسان آ رہا ہے وہ قتل اور یاد کرو تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا وہ قرآن حکیم میں باقی جگہ پہ آتا ہے کہ علیہ اسلام کی قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص فرونی کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ لڑائی چھڑواتے ہوئے علیہ اسلام نے ایک مکہ مار دیا فرونی کو اور اس مکے کی وجہ سے وہ مر گیا اب ظاہر ہے علیہ اسلام کا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا مکہ دنیا کے کسی بھی قانون میں انسٹرومینٹ آف مرڈر نہیں ہے انہوں نے اس کی گردنی مروڑی تھی نہ کوئی اس کو چھری ماری تھی مکہ مارا بس وہ کوئی ایسی جگہ پہ لگ گیا یا زیادہ زور کر لگ گیا تو وہ مر گیا اس کے بعد ظاہر ہے حضرت موسی علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری ہونے تھے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو چھڑاتے چھوڑاتے جو آلہ خاندان وہاں پر حکمران تھا فرونیوں کا ان کا بندہ مارا گیا تو وہ سورہ القصص میں آتا ہے اگلے دن وہی بنی اسرائیل کا شخص ایک اور بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا تو موسی علیہ السلام دوبارہ چھڑانے لگے لڑائی تو وہ شخص جس سے وہ لڑ رہا تھا اس نے کہا کہ تو مجھے اسی طریقے سے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل ت نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا اور اسی دوران ایک اور بندہ آیا اس نے کہا کہ بھی تیرے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہیں اب نکل یہاں سے تو پھر موسیٰ علیہ السلام پھر مدین کی طرف نکل گئے تھے پھر کئی سالوں کے بعد وہ واپس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس وقت ایک بندے کو قتل کر دیا تھا تو عن ممکن ہے تم پکڑے جاتے لیکن اللہ نے حلات و واقعات ایسے کیے کہ ایک شخص کے ذریعے تم تک پیغام پہنچا ادر وہ پیغام نہ آتا تو پھر تمہیں پکڑ لیتے تو ظاہر اس باب اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس طرح کے پیدا کر رہا ہوتا ہے اپنے پیغمبروں کی حفاظت کے لیے فن مِنَ نہ کا تو ہم نے تمہیں نجات دی اس غم سے وہ فتن کا اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا ظاہر یہ پوری ازمائش تھی نا پھر دس سال کے لیے کم از کم ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا اپنی ماں سے دور بہن بھائیوں سے دور اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں ان کو کوئی جانتا نہیں ہے پھر وہاں بھی اللہ تعالی نے اسباب پیدا کر دیے دو بہنیں ایک کنویں پہ آئی ہوئی تھی پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو اور ان کی انہوں نے ہیلپ کی انہوں نے جا کے اپنے والد سے ریکویسٹ کی کہ اس کو ہم ملازم رکھ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہیں ملازمت پہ رکھ لیتے ہیں اتنے سال کے لیے تم ملازمت کرو اس کے عوض میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا اور پھر اس سے نکاح ہوا اور پھر وہ اپنی اس بیوی بی کو لے کر آلموسٹ دس سال کے بعد وہاں سے نکلے جو سٹارٹ میں ذکر آیا تھا تو یہ سارے حالات و واقعات اللہ تعالی نے فیوریبل کر دیے اور اس کے ذریعے ان کی ازمائش بھی ہوئی فلبت تسین مدین اور پھر تم کئی سال تک ٹھہرے رہے اہل مدین میں سم جلا قدری یا موسا اور پھر تم آ ایک مکرہ وعدے پر وسطنفسی اور ہم نے مخصوص کر لیا تمہیں اپنی ذات کے لیے یعنی وہ واقعہ اس کے بعد جو ہوا وہ پہلے گزر چکے ہیں وہ ہم کور کر چکے ہیں از ہب انخو کا بھی اب تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ والا تنیا فی ذکری اور دیکھنا میری یاد میں سستی نہ کرنا از ہبا الا تم دونوں جاؤ فرآون کی طرف ان نہ بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے فقولا لہو قول الینا اور دیکھنا تم دونوں نے بات اس کے ساتھ نرمی سے کرنی ہے ظاہر ہے عمر میں بھی بڑے تھے اہم ممکن تھا کہ وہ عمر کا بڑا ہونا پلس ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے بھی رے تھے تو السلام کوئی سختی سے بات کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات نرمی سے کرنی ہے لا اللہ یا تزک کرو او یکشا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ کے غذب سے ڈرے اب یہ وہ آئے ہے جو بعض وائزین کوٹ کرتے ہیں خصوصاً میرے خلاف لے کے آتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب زبان میں ذرا نرمی پیدا کریں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب موسی علیہ السلام کو بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بات نرمی سے کرنی ہے تاکہ وہ سنے اور وہ خوف خدا کرے حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بدبخت ہے تو میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ یہ موسی اسلام کا طریقہ دعوت و تبلیغ ہے دوسری طرف کیونکہ ہم ابراہیمی ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے وہ حکمت کے ساتھ پلس جب اس لیول کے اوپر دعوت کا کام پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا آؤں تم و آبا فی بلالم مبین دیکھو تم بھی اور تمہارے سارے اباؤ اجداد کھلی گمراہی میں تھے اب یہاں پر بھی آگے چل کر موسیٰ علیہ اسلام سے جب فرون پوچھے گا کہ ہمارے باپ دادا کا کیا بنا تو موس علیہ السلام ویل لیفٹ کر دیں گے اس سوال کو لیکن حضرت ابراہیم السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے ابا اجداد سب گمراہ تھے یہ بھی ایک سٹائل ہے پلس اس میں غور کریں فرون کافر تھا اور موس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے کافر کے سامنے جب آپ نے اللہ کی دعوت رکھنی ہے تو حکمت کا خیال رکھنا ہے لیکن جب آپ نے مسلمان کو سمجھانا ہے نا تو اس میں بغیر حکمت کے یہ والی حکمت جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کوئی لگی لپٹی بات کریں باقی ایک وجہ تو آپ نے رکھنی ہے کہ کوئی ولگر لینگویج یوز نہیں کرنی قرآن و سنت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے لیکن کوئی اس قسم کا نرمی والا معاملہ نہ ہو کہ لوگ اسے سیریسلی نہ لیں اسی لیے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے نبی السلام جب ممبر پر جلبہ افروز ہوتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ دو انگلیاں اور پھر آپ خطبہ دیتے اما بات فن خیر الحدیف کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسلمان کے ساتھ آپ کا ایٹیچوڈ پلس ممبر کا تقاضا وہ ڈیفرنٹ ہے ہاں پرسنل گفتگو میں جب آپ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں گے اس میں نرمی سے ہی گفتگو ہونی چاہیے ظاہر وہ آپ تقریر تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن جب آپ بھرے مجمع میں بات کرتے ہیں ممبر کے اوپر پھر اس کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں کا فرق رکھنا چاہیے اولا تو ان دونوں نے عرض کی ربانا اے ہمارے رب انا خوف بے شک ہم دونوں کو اس چیز کا خوف ہے فرو تا کہ وہ فرون ہمارے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ کرے گا دسترازی کرے گا او این یتو یا وہ سرکشی کے ساتھ پیش آئے گا اتنی گارنٹیاں دے کر پیغمبروں کو بھیجا جا رہا ہے اس کے باوجود انسان کی ذرا ایک نیچر ہے اسے ڈر تو لگا ہوتا ہے کہ کہیں وہ قتل یاد نہ آ جائے پرانا پرانا مقدمہ نہ کھول کے بیٹھ جائے اور ہم سے کوئی سختی والا معاملہ نہ کرے اولا تو اللہ تعالی نے فرمایا لا تم دونوں مت ڈرو انی ماقو ماں ما اور بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور ہر بات سن رہا ہوں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اب دیکھیں یہ تصنیہ کے سیگے چل رہے ہیں خوفا معکوما آگے پھر فقولا یعنی دو کے لیے یہ سیگا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں تو یہ کانٹینیوس دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مشترکہ طور پر فرون کے دربار میں بھیجا تھا فتیا پس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ فقولا رسلا ربک بے شک ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بھیجے گئے یہ جا کر وہاں بات کرو فرسل معائنا بنی اسرو اور مین ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو ولا تو عذب ہوں اور ان کو مزید اب تکلیف میں نہ ڈالو غلام بنایا ہوا تھا کام لیتے تھے یہ رام مصر جو آج آپ کو گیزا کے نظر آ رہے ہیں مصر میں یہ سارے بنی اسرائیل سے ہی بنوائے ہیں انہوں نے تین سو سال تک وہ غلام رہے یوسف علیہ اسلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو وہاں پر حکومت مل گئی تھی لیکن بعد میں ایک نیشنل موومنٹ وہاں پر غالب ہوئی جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا کہ یہ لوگ شام سے آ کر یہاں پر حکومت میں آ گئے اور یہاں کے لوکل لوگوں کو وہ مسند حاصل نہیں ہے اور پھر ان کی جب حکومت قائم ہوئی بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا لیا تو پھر اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کو ان کا منجی بنا کر ہادی بنا کر بھیجا تاکہ اس غلامی سے ان کو نجات دلائیں اور دوبارہ سے سرزمین شام کا سفر جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین تھی اس میں وہ واپس چلے جائیں کیونکہ وہیں سے آئے تھے نا یوسف علیہ السلام کے ذریعے پہنچے تھے بنی اسرائیل تو یہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ بنی سیل کو جانے دیں اب یہ مفت کے غلام ملے ہوئے کون چھوڑتا ہے اور یہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں چھ لاکھ تھے اور دیکھیں بزدلی کتنی تھی جب انسان کا اللہ پر ایمان کمزور ہو جائے تو پھر قومیں اس طرح بزدل ہو جاتی ہیں کہ چھ لاکھ لوگ چند لوگوں کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے تھے جس طرح یہاں سب کانٹینٹ میں بھی مسلمان بہت تھوڑے تھے مشکل سے دس سے پندرہ پرسنٹ ہندو ایٹی فائیو تھے لیکن حکومت یہاں پہ مسلمانوں نے کی ہے اسی لیے جب گریٹ برٹن یہاں سے جانے لگا تو مسلمانوں کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ہم سے پرانے بدلے لیں گے کیونکہ اب تو ڈیموکریٹک ویلیوز آ رہی ہیں اور نیشن سٹیٹس بن رہی ہیں اس میں تو ہماری تعداد پھر کم ہو جائے گی اور انہوں نے پرانے ہمارے بزرگوں کے بدلے بھی ہم سے اتارنے ہیں اس لیے مسلمانوں نے پھر الگ ملک ڈیمانڈ کیا تو یہاں پر موسل اسلام اور ہارول اسلام نے کہا کہ بنی سعل کو ہمارے ساتھ بھیجو یہ چھے لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں اور اب مزید انہیں غلامی میں نہ رکھو جو ان سے تم کام لے رہے ہو اور بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے لئے نشانی لے کر آئے ہیں یعنی جو موزاد آئے وہ سلام اعلی من تب <الْحُدَى> اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے یہ جو جملہ ہے نبی السلام کے خطوط پر بھی لکھا ہوتا تھا جب آپ نے خطوط لکھے ہیں نان مسلمز کو رومنس کو لکھے پرشینس کو لکھے نجاشی کو باقی لوگوں کو کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے انا قدوخ یا علیہ بے شک وہی کی گئی ہے ہماری طرف انداب الا من کزبا و طلح کہ بے شک اللہ تعالی کا عذاب آ کر رہے گا جو اللہ کے کلام کو جھوٹلائے گا اور روح گردانی کرے گا یعنی اللہ کے پیغمبر بن کر آئے ہیں ہم جو ہمارے سے ٹکرائے گا اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا اور یہی کام کرتے ہیں رسول آ کر دھمکی لگاتے ہیں جو لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں وہ بچائے جاتے ہیں باقی سب کو و برباد کر دیا جاتا ہے تو بات ماننے والے تو تھوڑے ہی تھے بنی اسرائیل نے تو بات مان لی لیکن فرون کے دربار میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک مومن کا ذکر آئے گا سورہ غافر میں جسے سورہ المومن بھی کہتے ہیں جو فرون کے دربار میں تھا لیکن اس نے ایمان قبول کر لیا تھا مب کما یا موسا تو فرون نے کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے حالانکہ موس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گفتگو کرتے ہوئے فرون سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے بھیجا تیرے رب نے بھیجا اس میں اپنا یہ زیادہ ہے وہ اگر کہتے ہیں نا کہ میرے رب نے بھیجا ظاہر ہے کہ وہ ڈیفینس بارڈ میں جاتا دیکھیں وہ مسلسل کہہ رہے تیرے رب نے تیرے رب نے اب اس نے جواب میں کیا کہا کہ تم دونوں کا رب کون سا ہے جس کو میرا رب کہہ کر بیان کر رہے ہو شی ان خلقا تو انہوں نے فرمایا علیہ اسلام نے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے اس کو اچھی صورت پہ بنایا ہے اور پھر اس کو جبیلی ہدایت بھی دی ہے ہر چیز کو انسان کو تو دی ہے عقل بھی دے دی ہے جو جبیلی ہدایت ہے وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے شیر گوشت کھاتا ہے سبزی نہیں کھاتا بکری کے آگے گوشت ڈال دیں وہ نہیں کھاتی وہ سبزی کھاتی ہے یہ جبیلی ہدایت ہے اور پھر اپنے دشمن کو پہچانتے بھی ہیں ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا اور وہ شیر کو دیکھے تو وہ اس کے ڈر سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اسے پتہ ہے کہ ہم نے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے یہ مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے نہ عقل ہے لیکن اپنی جبلت میں ہیں۔ جیسے ہی چیل دیکھتے ہیں تو مرغی اپنے پر پھیلاتی ہے وہ اس کے نیچے چلے جاتے ہیں انہیں ہے۔ بلی کے بچے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے دودھ کیسے پینا ہے انسان کے بچے کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کمزور بنایا پانچ سال تک تو وہ بالکل ماں کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اور پھر اس کی بھی جبیلی ہدایت کر دی ہے کہ اس نے کس طریقے سے دودھ پینا ہے بچوں کو اگر سمجھانا پڑے کہ آپ نے دودھ کیسے پینا ہے تو وہ تو کوئی زبان سمجھتا ہی نہیں ہے تو یہ ہے وہ جبیلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دی ہے جب موسی علیہ السلام نے کہا نا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی نیچر میں ہدایت بھی رکھ دی ہے جو اس کے لیے موزوں تھی فرون نے کہا فما بال القرون ال اچھا یہ بتاؤ جو پہلے کی قومیں گزر چکی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یعنی ہمارے جو ابا اجداد ہے تین سو سال سے ان کے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا ان کا کیا ہوگا تو علیہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ گمراہی کی موت مر گئے این ممکن ہے ان میں سے کچھ گمراہ ہو کچھ اہل فطرت ہو جن تک بات نہیں پہنچی کچھ اجمالن توحید کے ماننے والے ہوں بارل ویل لیفٹ کر دیا یہ کہہ کر عند ربی فی کتاب تو انہوں نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اپنی کتاب میں لوہے محفوظ میں لا یو گلو ربی والا اور میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ کوئی چیز بھولتا ہے اسے پتا ہے کہ اس نے کیا ریکارڈ رکھا ہوا یہ ٹاپک ہمارا ہے ہی نہیں ہے ویل لیفٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے ابا اجداد بھی سب کے سب کھلی گمرائی میں تھے پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں بھی ڈالا وہ تو اللہ نے بچا لیا تو وہ ذرا زیادہ ایکسٹرا تھے اس حوالے سے تو وہ بھی ایک طریقہ ہے تبلیغ کا اور ایک یہ بھی ہے جسے جو موضوع لگتا ہے وہ کریں الدی جا کم المدا اور وہ ہستی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا وہ کا لکم سبلا اور اس زمین میں تمہارے فائدے کے لیے راستے بھی رکھتی ہے نیچرل راستے اللہ تعالی نے رکھ دیے پانی بھی دیکھے ایک نیچرل راستہ بناتا ہے پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا سمندر تک پہنچتا ہے میں ابھی کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا چائنا میں پہاڑوں کے درمیان سے ایک دریا گزرتا ہے اتنا خوبصورت اور اس دریا کے اندر انہوں نے مسلسل پل بنا کے سڑک بنائی ہوئی ہے تھرو آؤٹ وہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے بجائے یہ کہ وہ چٹیل پہاڑوں کو کاٹتے انہوں نے اس دریا کے اندر پیلرز کھڑے کر کے تو دریا کے سینٹر میں سے پل گزار کے تو اس کے اوپر سڑک بنا دی ہے تو ایک نیچرل راستہ اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے تو دریا کے ذریعے آپ راستہ تلاش کر سکتے ہیں آپ کسی ایسے جنگل میں ہیں جہاں آپ کو کچھ پتا نہیں چل رہا تو پانی کو فالو کریں اس کے بھاؤ کو فالو کریں تو آپ یقیناً آبادی تک پہنچ جائیں گے کیونکہ پانی کے دائیں بائیں آبادی ضرور ہوتی ہے یہ پوری جو انڈس ویلی ہے ہماری یہ دریائے سندھ کے گردی ہی آباد ہے نا وہاں پہ آپ دیکھ لیں دریائے نیل کے گرد نو ملک ہیں جو استفادہ کر رہے ہیں تو دریاؤں کے گرد یہ ساری آبادیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے نیچرل راستے رکھے ہیں اس کو لوگ فالو کرتے وہ انزل اور اتارا آسمان سے پانی فرج نا بھی ہی ازوا جم نبات ان اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے مختلف نبادات جوڑوں کی شکل میں اگائیں یعنی یہ جو کھیتیاں ہیں یہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں فروٹ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے جس طرح کے جانوروں کے جانداروں کے جوڑے ہیں کھیتیاں بھی جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالی نے پیدا کی کلو کھاؤ اس میں سے ور آؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ ان کی بھی زندگی اسی کے اوپر ہے اِنَّ فی بے شک اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اہل دانش ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں قدرت کی اب یہ گفتگو کرتے ہوئے کچھ الفاظ تو حضرت علیہ اسلام کے ہیں اور کچھ اللہ تعالی نے اس میں ایڈ کر کے اس پورے ٹاپک کو کمپلیٹ کر دیا اس لیے پھر وہ ہم کے سیگے سے بیان ہوتا ہے یہاں ہم سے مراد حضرت موسا علیہ السلام اور ان کے بھائی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو کمپلیٹ کیا اور یہ اسلوب قرآن میں آپ کو اور جگہ بھی نظر آئے گا سورہ لکمان میں حضرت لکمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو اس میں ایک نصیحت جو ہے نا وہ مسنگ تھی ماں باپ کے ساتھ حسن نے سلوک تو آپ دیکھیں گے باقی ساری نصیحتیں حضرت لکمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں اور پھر اچانک بیچ میں روئے سخن آتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور خصوصاً والدہ کے اعتبار سے کہ اس نے تکلیف کے ساتھ تمہیں اٹھا کے رکھا پھر دودھ پلایا وہ حضرت لکمان علیہ السلام نصیحت نہیں کر رہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اس کو کمپلیٹ کیا پھر دوبارہ سے روئے سخن آتا ہے لکمان علیہ السلام کی طرف این ممکن ہے کہ لکمان علیہ السلام نہیں اس لیے نہ کیا ہو کہ بیٹے کو اس اعتبار سے بجائے اپنی ذات کی طرف بلانے کے توحید اور اخلاقیات کا درس دیا ہو این ممکن ہے کہ وہ اہل فطرت میں سے ہوں جن تک کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو کیونکہ اس میں دیکھیں وہ کسی نبی پہ ایمان لانے کا ذکر نہیں کرتے وہ آخرت کا ذکر کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کا شرک سے بچنے کا ورنہ نبی پر ایمان لانا بھی ایک بنیادی عقید ہے تو لگتا ایسا ہے کہ اس وقت تک ان کے پاس کوئی نبی کی دعوت نہیں پہنچی تھی وہ کوئی عقلمند انسان تھے یہ حکیم لقمان اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ کوئی حکمت کا کام کرتے تھے یہ حکیم وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال کو بھی ہم کہتے ہیں حکیم الامت یعنی حکمت کی باتیں کرنے والا عکلمندی کی باتیں کرنے والا بہرل یہاں پر اللہ تبارک وطالعہ نے اس گفتگو کو کمپلیٹ کیا اس اعتبار سے اور پھر دیکھیں اگلی بات کتنی زبردست ہے منہا خلق اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا وہ فی اور پھر اسی زمین میں تمہیں لوٹائیں گے اور ایک اور بات تھی جو پہلے ذکر ہو چکی کہ اس زمین کی خوراک سے تمہیں پروان بھی چڑھایا اور چوتھی بات اب ادھر آ رہی ہے وہ منہا نخرجو کم تارتن اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکال لیں گے جس طرح کھیتی کو نکالا جاتا ہے یہ اللہ تعالی کا مرض ہے یہ زمین اصل میں پوری انسانیت کی ماں ہے تمام مخلوقات کی ماں ہے اسی سے سب کی خوراک آ رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی یہ زمین ہمیں سمیٹ لیتی ہے کتنی عزت کے ساتھ اس زمین میں آپ دفن کر دیتے ہیں چاہے کوئی مٹی میں دفن کرے سمندر میں غرق ہو اسی زمین تک پہنچتا ہے کوئی آگ بھی لگا دے وہ راک بھی اسی زمین میں ہی مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے پھر آخرت میں اللہ تعالی اسی زمین سے نکال لے گا اللہ حسابا یسیرا آمین ولقد آر آیا اور ہم نے دکھلا دی فرون کو اپنی ساری نشانیاں تمام کی تمام فکت زبا لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کیا اولا تنا لی جانا من اور دینا اور وہ کہنا شروع ہو گیا مسل اسلام اور ان کے بھائی کو کہ تم دونوں میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں نکال دو ہماری سرزمین سے حالانکہ یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں تھا انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو ہم شام جانا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں کیسے بات کو بدل دیتے ہیں اپنی قوم کی مت مارنے کے لیے کہ تم چاہتے ہو کہ تم یہاں پر حکومت کرو اور ہمیں یہاں سے نکال دو حالانکہ اسٹارٹ ہی انہوں نے اس سے کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو بسحری کا یا موسا, اے ایموسا اپنے جادو کی طاقت سے تم ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو یعنی موسی علیہ اسلام نے باقی جگہ پہ آتا ہے کہ وہاں پر آسا پھینکا اور وہ اجدا بن گیا اور ید بی کا بھی ہاتھ کو روشن کر کے بھی دکھایا اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تم اس جادو کے ذریعے چاہتے ہو کہ ہمیں اس سرزمین سے نکال دو حالانکہ موسی علیہ اسلام نے ایسا نہیں کہا تھا لیکن وہ ڈر گیا نا تو چونکہ کمزور تھا اس لیے اس نے بات کا رخ بدل دیا اور پھر اس نے کیا کہا فلاں نہ کبھی سکھ لی ہم ضرور تمہارے مقابلے پر اسی طرح کا جادو لے کر آئیں گے فاج الا و بئی پس کا اب تمہارے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقررہ ہوگا جس دن مقابلہ ہوگا لا نخلف ہُو نہ نو والا انتا مکان اور پھر اس معاملے میں نہ تم مخالفت کرو گے نہ ہم کریں گے جو بھی ہم طے کر لیں گے کہ فلاں جگہ پر ہم نے جمع ہونا ہے وہاں آنے کے اعتبار سے کوئی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا قلعہ تو حضرت موسی اسلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ تو ٹھیک ہے پھر وہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا یوم زینا یہ وہاں پر کوئی تہوار ہوتا تھا جس میں سب لوگ جمع ہوتے تھے تو موسی علیہ السلام نے بڑی عقلمندی کا مظاہرہ کیا کہ اگر میں نے اللہ کا کوئی موڑا انہیں دکھانا ہے تو پبلکلی دکھاؤں تاکہ باقی لوگ بھی ایمان لے آئے بجائے اس کے کہ یہ اپنے دربار میں چند ایک جادوگر اکٹھے کرے اور ان کے سامنے میری جیت ہو پھر تو چند لوگ دیکھیں گے لیکن جب کھلے میدان میں اور کسی میلے کے موقع پر ہوگا تو سب لوگ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالی موس علیہ السلام اور علیہ اسلام کے ساتھ کھڑا ہے وہ آئی یو شرم اور دیکھنا خیال رکھنا کہ سارے لوگ صبحوں کے وقت وہاں پر جمع ہو جائیں یہ سجیشن رکھی پھر کے سامنے موس علیہ اسلام نے کہ وہ یوم زینا ہوگا یعنی وہ بڑے میلے کا دن اور دن کے اجالے میں ہوگا سب لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ شاء ہم اس وعدے کی پاسداری کریں گے اور پھر اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا اب اس کے جواب میں فرون نے کیا کہا اور کس کہ طریقے سے یہ واقعہ ہوا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ ہم نیکسٹ قرآن کلاس میں کور کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے اس بات کو دھوڑا لیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ